نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين صدم النبی الکریم عقیدت محمد کے ساتھ عقید جہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیجیے محمد آل سیدنا محمد وبارک صلی و علیک يا سیدی يا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے پیارے کلام میں اشاد فرماتا ہے سعت المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سعت الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا انام یافتہ لوگ یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور آج جو ہمارا موضوع ہے کہ عشق و عقل میں ممتاز کون عشق ممتاز ہے یا عقل عشق کو فوقیت دینی چاہیے یا عقل کو اگر عشق و عقل کی جنگ ہو تو اس میں فتح کس کو دینی چاہیے اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ صراط مستقیم یہ اللہ والوں کا راستہ ہے نبیوں کا راستہ ہے صدیقین کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم رہنمائی ان اللہ والوں سے حاصل کریں چونکہ مہینہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور آپ کی فضیلت کا عالم بھی یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَن يَكُونَ نَبِيًّا نبیوں کے بعد ہر وہ شخص جس پر سورج طلوب ہوا جس پر سورج غروب ہوا ان میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ابو بکر الصدیق خیر الناس إِلَّا أَن يَكُونَ نَبِيًّا نبیوں کے بعد حضرت احبوب کا صدیق تمام لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں اور پھر قرآن نے جہاں صالحین کا ذکر کیا اور انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو وہاں نبیوں کے بعد جس کا ذکر ہے وہ صدیقین ہیں اور صدیق اکبر کا لقب ہے صدیق اکبر یہ صدیقین میں بھی اکبر ہیں چونکہ ہمیں ہر معاملے میں آئیڈیل ان لوگوں کو بنانا ہے اور ان بزرگان دین کی سوچ کے مطابق اپنی سوچ کی اصلاح کرنی ہے تو آئیے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان پہلو کو سماعت کریں کہ جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ عشق اور عقل کی اگر جنگ ہو تو کامیاب وہی ہے جو عشق رسول کو فوقیت دے کامیاب وہی ہے جو عشق رسول کو ممتاز سمجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے عقل کو فوقیت دی تو تم ناکام ہو جاؤ گے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو عشق رسول محبت رسول کو فوقیت دو آپ چونکہ فنا پھر رسول ہو گئے پرش کے رسول میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا کرم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خسائل تین سو ساٹھ ہیں اللہ تعالیٰ نے تین سو ساٹھ خسلتیں پیدا کی ان میں سے یہ خصلتیں اتنی اہم ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے اس میں ان تین سو ساٹھ خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے پہلا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اے بوبکر تمہیں مبارک ہو تم میں یہ ساری خصلتیں موجود ہیں دیش کے رسول کا صدقہ ہے یہ محبت کے رسول کا صدقہ ہے آپ کے فضائل میں ایک سو اکیاسی حدیث وہ وارد ہیں جو خاص آپ کے فضائل میں ہیں اٹھاسی ایٹی ایٹ حدیث وہ ہیں جس میں آپ کی فضیلت کے ساتھ حضرت عمر کی فضیلت بھی ہے سترہ حدیث ایسی ہیں کہ آپ کی فضیلت کے ساتھ حضرت عمر کی فضیلت بھی ہے اور حضرت عثمان کی بھی چودہ حدیث ایسی ہیں جس میں چاروں خلفہ کے فضائل ہیں سولہ حدیثیں وہ ہیں کہ چاروں خلافہ کے فضائل کے ساتھ اس کے علاوہ صحابہ کے بھی فضائل ہیں اس طرح ہی تین سو سولہ ایسی ہیں کہ جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی اور اس کے علاوہ کئی آیتیں کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں ان صحابہ کا ذکر ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے سب سے پہلے مہاجرین ہیں جو مجاہدین کاملین ہیں تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کی فضیلتوں میں بھی داخل ہیں تو اس طرح اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جتنے فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے اتنے فضائل کسی اور صحابی کے بیان نہیں ہوئے آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے آپ کا لقب صدیق ہے اور آپ عتیق بھی ہیں آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے آپ کی والدہ سلمہ ہے ان کی کنیت ام الخیر ہے سلسلہ نسب میں ساتویں می پشپ پر آ کر ساتویں پشت پر آ کر آپ کا شجرہ نصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے تو ساتویں می پشت میں حضرت مرہ بن کعب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب سے آپ کا نسب مل جاتا ہے واقع فیل کے تقریباً ڈھائی برس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جب آپ چار سال کے تھے تو آپ کے والد آپ کو بت کھانے لے گئے اور کہنے لگے اے بچے یہ تیرے خدا ہیں لہم تو انہیں آلی کر آپ نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں فس پانی تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے انا انوریان میرے پاس لباس نہیں البسنی اگر تو خدا ہے الہ معبود ہے تو مجھے لباس دے پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا فرمایا اگر تو خدا ہے الہ معبود ہے تو میں تجھے مارتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے اور آپ نے پتھر مارا بت گر گیا آپ کے والد کو غصہ آیا انہوں نے آپ کو تھپڑ مار دیا اور پھر گھر لے گئے اور والدہ سے کہا کہ اس نے ایسی ایسی حرکت کی ہے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ آئندہ کبھی اسے بت خانے مت لے جائیے گا کیونکہ جس دن یہ پیدا ہوا تو میں نے ایک غیبی آواز سنی یا امت اللہ, اے اللہ کی بندی بالتحقیق تحقیق اب شریف تجھے بالتحقیق خوشخبری دی جاتی ہے بالولد العتیق ایک ایسے بچے کی جو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرے گا جہنم سے آزاد ہے اس محف اس صدیق آسمان میں اس کا نام صدیق ہے محمد صاحب و رفیق اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی ہے کہ میں نہیں جانتی محمد سے کون مراد ہے یہ آواز میں نے سنی ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضور کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو جبریل حاضر ہوئے اور جبریل کی صدق امو ابی بکرن ابو بکر کی ماں نے سچ کہا واقعی انہوں نے یہ آواز سنی ہے زمانۂ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مبارک کو دنیا نے تسلیم کیا چونکہ بات ہے عشق اور عقل کے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرب کے اندر سب سے زیادہ عقل مند مشہور تھے اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار مربت کرنے والے احسان کرنے والے قوم میں سب سے زیادہ معزز گم لوگوں کو تلاش کرتے مہمانوں کی میزبانی کرتے قریش کے سرداروں میں شمار ہوتا لوگ آپ سے مشورہ کرتے خاص طور پر بزنس کے معاملات میں بڑے بڑے تاجر آپ کی عقل سے متاثر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زمانۂ جاہلیت میں بہت بڑے بزنس مین تھے لیکن بزنس کے معاملے میں ہر معاملے میں صدیق اکبر سے مشورہ کرتا اور جب صدیق اکبر ایمان لے آئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کرنے میں کسی قسم کے ہیلے سے کام نہیں لیا اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس کی وجہ یہی تھی کیا آپ جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے عقل مند ہیں پر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے یقینا حق کا فیصلہ کیا ہے تو اس گفتگو سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے عشق رسول محبت رسول یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عقل مند ہوگا اس کے دل میں ضرور عشق رسول ہوگا اور جو عشق رسول سے محروم ہے ایمان سے محروم ہے وہ بیوقوف ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے دیش کے ان گیارہ افراد میں سے آپ کا تعلق ہے کہ جنہیں ایام جاہلیت میں بھی اللہ نے عزت دی اور ایام اسلام میں بھی اللہ نے عزت دی زمانۂ جاہلیت میں آپ کی عدالت لگتی تھی آپ کی کورٹ لگتی اور آپ فیصلہ کیا کرتے خصوصا جرمانے آپ نافذ کرتے خون بہا کے فیصلے کرتے اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا اعزاز تھا اس کی خاص وجہ تھی وہاں کوئی حکومت نہیں تھی اور ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا تو جس کے بارگاہ میں زمانے جاہریت کے لوگ فیصلہ کرانے جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمانے کے لوگ بھی آپ کی عقل سے متاثر تھے کبھی زندگی میں آپ نے شراب نہیں پی اسلام لانے سے پہلے بھی صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پی آپ نے فرمایا کہ میری عقل نے مجھے یہ کہا کہ شراب پینے سے بندہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے مجھے یہ عقل اتنی عزیز ہے کہ میں نے شراب نہیں پی چونکہ آدمی شراب پیتا ہے تو مروبت ختم ہو جاتی ہے کن تو و ایردی وہ فروتی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا اور اپنی مروبت کو بچانا چاہتا تھا صحابہ نے حضور کو کی صدی کے اکبر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی اور اس وجہ سے نہیں پی تو آپ نے فرمایا صدق ابو بکر صدق ابو بکر ابو بکر نے سچ کہا اعلان سے پہلے بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں دوست ہیں آپ یار ہیں آپ آپ کے ساتھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا حضور کے اخلاق آپ کی عمدہ عادتیں عادات کی پاکیزگی سچائی دیانت داری پر آپ کو یقین کا ملتا آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا ہے اور یہ نور خانے کعبہ پر گرتا ہے اور پھر یہ نور لوگوں کے گھروں کی طرف بڑھتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ نور صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے آپ نے شام کے سفر میں یہ خواب دیکھا تھا تو آپ راہبوں کے پاس گئے عیسائی اور یہودی علما کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو وہ کوئی خاص جواب نہ دے سکے آپ اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا دوبارہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے راستے میں تیز بارشیں شروع ہو گئی اور ملک شام میں آپ راستے کو بھول گئے جنرل ویرانہ تھا اصل جو راستہ تھا اس سے آپ کو ہٹا دیا گیا اور آپ ایک ویران راستے میں چل پڑے بارشیں بڑی تیز تھی تو آپ نے وہاں ایک عبادت خانہ دیکھا آپ نے دروازے پہ دستک دی تو ایک خادم نکلا ہم نے فرمایا بارشیں بڑی تیز ہیں ہم راستہ بھول گئے میں اور میرا ساتھ میں خادم ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس گھر میں رات گزار لیں تو اس نے کہا کہ یہ بحیرہ راہب کا عبادت خانہ ہے سو برس سے وہ یہاں پر عبادت کر رہا ہے اور میں اس کی خدمت میں پچیس سال سے ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات گزارنے کی صرف اسی کو اجازت دیتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پیو کبھی بدھ کو سجدہ نہ کیا ہو اور کبھی اس نے گناہ نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بول دے اور یہاں پر وہ رک جائے تو راہب کو کیا پتہ چلے گا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ راہب کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے رات گزارنے کی اجازت مانگی تو اس نے اجازت دے دی تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گناہوں کی نبوس کی وجہ سے راہب کی روحانیت میں فرق آ گیا کئی سالوں تک وہ پریشان رہا تو اب یہ بڑا حساس ہے اس معاملے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بد کو سدا نہیں کیا میں نے کبھی شراب نہیں پی کبھی زنہ نہیں کیا اور کون سی باتیں ہیں جنہیں راہد گناہ سمجھتا ہے مجھ سے پوچھ لے تو کہا آپ کا نام تو آپ نے کہا ابو بکر کہاں سے آئے مکے سے پوچھو اندر گیا کافی دیر تک واپس نہ آیا واپس آیا کہنے لگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے اصل نام بتائیے تو آپ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے پھر آیا کہنے لگا آپ کے والد کا نام پوچھ رہے ہیں وہ تو آپ نے کہا میرے والد کا نام ابو قحفہ ہے پھر گیا پھر آیا کہنے لگے وہ پوچھ رہے کہ یہ تو ابو قحفہ کنیت ہے اصل نام کیا ہے تو آپ نے کہا عثمان ہے اس طرح کے بار بار وہ جاتا پھر ایک سوال لے کر آتا اب نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ راہب ہمیں رات گزارنے کی اجازت دینا نہیں چاہتا اب یہ منع کرنے کی بھی مربت نہیں رکھتا ان مربت کی وجہ سے وہ منع کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتا تو اب ہم جاتے ہیں اور ہم ناراض نہیں ہے آپ معذرت کر لیں کیونکہ اتنے سوالات کرنے کا مقصد تو یہی نظر آتا اس نے کہا یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ راغب کو کسی بوسیدہ پرانی کتاب میں کوئی بات یاد آ گئی ہے اور یہ کتاب کے سفید پلٹ رہا ہے اور کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے تو اس لیے سوالات کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں اگر اجازت دیں تو ہم اندر آئیں آن تم اندر گیا باہر آیا اور کہنے لگا مجھے بڑی حیرت ہے کہ نہ صرف یہ رات گزارنے کی اجازت دے رہا بلکہ یہ آپ کو اپنے خاص کمرے میں بھی بلا رہا ہے میں پچیس سال سے یہاں خادم ہوں لیکن کبھی اس نے کمرے خاص میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے تو آپ نے دیکھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا بڑی اس کی عمر تھی سوچیں سو برس تو اس نے وہاں پر جنگل میں عبادت میں گزارے بڑی اس کی عمر تھی اس کی پلکیں وہ ایسی ہو گئی تھیں کہ کے اکبر کو دیکھنے کے لیے اپنی پلک اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دیکھ رہا تھا انتہائی بوڑھا ہر بال اس کا سفید رومٹا تک سفید اب اس چراغ کے اندر کے چہرے کو دیکھتا اور کتاب میں پڑھتا پھر کبھی آپ کی آنکھ دیکھتا اور کتاب میں پڑھتا پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی دائیں کلائی میرے میری آنکھوں کے قریب کیجیے تو آپ نے اپنی دائیں کلائی جب قریب کی تو وہ چراغ کی روشنی میں آپ کی دائیں کلائی پر کوئی چیز تلاش کرنے لگا وہ ایک تل تھا جیسے ہی وہ مل گیا تو اس نے آپ کے ہاتھ کو بوسا دیا اور رونے لگا اور کہنے لگا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا پورا حلیہ یہاں تک کہ یہ تل بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی آخر و کے خاص رفیق تم ہو اور ان قریب یا تو انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے یا آپ کرنے والے ہیں یہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں یا وہ فرما چکے ہیں تمہاری غیر موجودگی میں ایمان لانا اور ساری زندگی ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا اگر میری ہڈیوں میں طاقت ہوتی اور مجھے اس بات کا گمان بھی ہوتا کہ میں یہاں سے شام سے مکے پہنچنے میں زندہ کامیاب ہو جاؤں گا تو میں ضرور اس نبی آخر زما کی خدمت میں آتا اور ان کے پاؤں دھو کر پیتا بس میرا سلام ان سے عرض کرنا اور کہنا بحیرہ راہب بھی آپ پر ایمان رکھنے والا ہے اس کا بھی آپ پر ایمان ہے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی وہ راہب جس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا وہ سہارے کی مدد سے چلتا ہوا دروازے کے باہر آیا دوسرے دن رات تو آپ نے وہیں گزاری اور روتے ہوئے اس نے آپ کو رخصت کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ پہنچے ابو جہل نے اپنا ایک جاسوس بٹھایا ہوا تھا اس راستے میں کہ شام سے اگر کوئی آئے مکہ میں تو وہ اس راستے سے آتا ہے دور سے اس نے جب صدیق اکبر کو دیکھا تو بھاگا بھاگا ابو جہیل کے پاس گیا اور کہا صدیق اکبر آ رہے ہیں ابو آ رہے ہیں ابو جہل بھاگا بھاگایا اور تمہارے تمہارے دعویٰ کر دی ہے تم بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ابھی تو میں سفر سے آیا ہوں ابھی تو میں گھر بھی نہیں پہنچا بہت تھکا ہوا ہوں تم سے پھر ملوں گا یہ کہہ کر آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ عرض کی کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو عرض کی کہ آپ نے لوگوں کو کون سا معذہ کون سی دلیل دکھائی اپنے نبی ہونے پر تو آپ نے فرمایا سدی کیا بحیرہ راہب سے جو تمہاری گفتگو ہوئی وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراََ ایمان لے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی پختگی کی کس وجہ سے تھی عشق رسول کی وجہ سے اور بات وہی چل رہی ہے کہ عشق اور عقل میں ممتاز کون تو دیکھیں صدیق اکبر عرب میں عقلمند ترین اور آپ نے اپنی عقل کو عشق پر قربان کیا تو اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پوری زمین کے ایمان والوں کے ایمان کو ایک پرلے میں جمع کیا جائے انبیاء کے علاوہ تمام کے ایمان کو ایک پرلے میں جمع کیا جائے اور دوسرے پرلے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان سب پر بھاری ہے آپ اتنے بہادر محبت رسول کا یہ صدقہ کہ آپ جنگ میں سب سے خطرناک مقام پر کھڑے رہتے ہیں اس قطر بہادر یہاں تک کہ غزل بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے کہ جس مقام پر بڑے سے بڑا بہادر بھی کھڑا نہیں رہ سکتے تو صحابہ نے جب دیکھا تو حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ کھڑے تھے عشق کو محبت کا نتیجہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی کا جو عالم ہے اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کون اللہ کی راہ میں مال دے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر کا سامان لے کر آتے ہیں یہاں تک کہ اپنے لباس کے بٹن بھی لے آتے ہیں سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے آپ کے کرتا بھی نہیں تھا آپ نے ایک ٹاٹ کی چادر لی اور اسے اوڑھ لی اور کانٹے لگا کر آپ نے بٹن کا کام کر لیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اسی لباس میں تو پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس ہے ارض کی صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا اور یہ ٹاٹ اوڑ لیا ٹک اور اس پر کانٹے لگا لیے تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی طرح تم بھی کرو اب نے فرمایا یا ابا بکر ما اب کئی تلیا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا فقال ابو بکر حضرت صدیق اکبر نرس کی اب قیت اللہ ورسولہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑا ہے اور اس کا رسول چھوڑا ہے ڈاکٹر اقبال اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جب ہم مشرف اسلام ہوئے تو چالیس ہزار سونے کی اشرفیاں تھیں آپ کے پاس یہ آپ کے بزنس میں لگی ہوئی تھیں جو بزنس مین موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مال بزنس میں رولنگ میں ہو اسے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس چالیس ہزار سونے کی اشرفیوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہجرت سے پہلے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے پینتیس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور پانچ ہزار دینار آپ نے ہجرت کے بعد آپ نے لٹا دیے ابھی میں یہ آیت نازل ہوئی يُنفقونَ سر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی فل اجرم عندر ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خو کنال اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اب ہم یہاں دیکھیں صدیق اکبر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ عشق و عقل میں ممتاز کون ہے وہ عشق کے رسول ہے نا عقل تو یہ کہتی ہے کہ چالیس ہزار دینار ہیں اسی سے بزنس چل رہا ہے سب دے دیں گے اللہ کی راہ میں تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا عقل تو یہ کہتی ہے کہ ساری زندگی حضور پر نچھاور کرتے رہے اب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اپنے گھر کا سارا سامان دے دوں گا لباس بھی دے دوں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا یہ تو عقل کا کہنا ہے عشق رسول کا کہتا ہے ارے جن کے لیے ساری کائنات بن گئی جن کے لیے ساری کائنات بنی جو کہتے ہیں بخاری شریف میں خود ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں اوتی تو مفاطی ہے خزاں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی جو خود فرماتے ہیں اللہ وانا قاسم اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو جن کی یہ شان ہے ان کے عشق و محبت میں جب نچھاور کریں گے تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی تو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا کہ عشق رسول ہی ممتاز ہے آپ نے کئی بوڑھے اور کمزور غلاموں کو آزاد کیا اس میں حضرت بلال بھی ہیں جو کافی کمزور تھے کمزور سے مراد یہ ہے کہ ظالم آپ کو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے تو سات غلام آپ نے ایسے آزاد کیے کہ جن پر ظلم ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے آزاد کیا تو جو آپ کا مالک تھا اسے پتہ چل گیا کہ حضرت صدیق دلچسپی رکھتے ہیں آزاد کرانے میں خریدنے میں تو اس نے قیمت جو ہے کئی سو گنا بڑھا دی آپ نے کہا میں سودا کینسل نہیں کروں گا مجھے قبول ہے پھر جب بات آئی تو پھر اس نے قیمت بڑھا دی آپ نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے پھر اسے چین نہیں آیا کہنے لگا یہ صرف نہیں ہے اتنی قیمت بھی لوں گا اور اس غلام کے بدلے میں آپ کا وہ غلام میں لوں گا جو بڑا خوبصورت ہے اور بڑا مہنگا ہے آپ نے کہا یہ بھی لے لیں تو عرب کے اندر یہ بات پانے لگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو وہ عقل ملی ہے کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ کاروباری مشورہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے اور آپ نے کبھی کاروبار میں دھوکہ نہیں کھایا تو آپ نے ایک ایسے غلام کو خرید لیا ان کافروں کو حضرت بلال کی شان کا عمل وہ کہنے لگے وہ ہفشی غلام ہے موٹے موٹے ہونٹ ہیں بلیک کلر ہے اس کی تو قیمت نہیں ہوتی اتنی اور آپ نے کئی سو گنا زیادہ قیمت میں خرید لیا یہ تو کا مجید میں پوری صورت کو نازل فرمایا فاما من تو وہ صدیق اکبر جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوا اختیار کیا اور سب سے بھلی بات کی انہوں نے تصدیق کی فسن <يُسْغَو> یس رح ہم اسے بہت آسانی مہیا کریں گے آپ <الْأَتْقَو> کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا ماله صدیق اکبر نے یہ کوئی سودا گھاٹے کا نہیں کیا آپ نے یہ مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیا تاکہ آپ کو مزید پاکیزگی نصیب ہو تو اچھا اب ہمیں سمجھ میں آیا انہوں نے مارے تو ایک کافر نے یہ تک لگایا کہنے لگا اصل میں ہوگا کیا کہ صدیق اکبر کے باپ داداؤں پر حضرت بلال کے باپ داداؤں نے کبھی احسان کیا ہوگا تو چونکہ یہ صاحب مربت ہیں تو اپنے باپ داداؤں پر کیا جانے والا احسان اب وہ چکا رکھے تو قرآن نے اس کا بھی رد کر دیا نہیں کیا آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے <الْعَعَلَى> آپ نے صرف اس لیے کیا تاکہ رب اعلیٰ جو ہے وہ خوش ہو جائے بول سو تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عشک رسول کی بدولت یہ مقام دیا کہ تمام صحابہ میں ہم ممتاز ہیں عشق رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے وشال ظاہری سے پہلے سترہ نمازیں آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائیں اور ایک نماز میں تو ایسا بھی ہوا کہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آپ مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ شرط دیا کہ اپنے غلام کو آپ نے آگے کیا صحابہ کرام والے مریدوان زور زور سے تصفیق کرنے لگے اس طرح تصفیق کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ماری جائیں اس طرح صحابہ کرام مارنے لگے صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے کیا آپ کے پیشے رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہ دی جب مسجد نبوی شریف گونجنے لگی ان آوازوں سے تو صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ توجہ کی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدیق اکبر دیکھ کر رہے تھے کبلی کی طرف اور حضور کہاں کھڑے تھے پیچھے کھڑے تھے صدیق اکبر نے توجہ کی اور آپ نے رسول اللہ کی خوشبو پا دی فوراً پیچھے ہٹنے لگے نماز کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو گویا کہ آپ نے اشارے سے فرمایا صدیق تم نماز پڑھاتے رہو تو حضرت صدیق اکبر نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھ نماز میں اٹھائے اور یہ اربوں کا انداز تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتے تو آپ نے یوں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تیرے نبی نے اپنے غلام کو یہ شرف عطا کیا پھر صدیق اکبر پیچھے آ حضور آگے تشریف لے گئے آپ نے نماز پڑھائی پھر آپ نے فرمایا بعد میں صدیق جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آگے کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کیوں آئے ارس کی ابو پہاپا کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے نماز پڑھائے تو یہ ایک موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز میں شامل ہو گئے اور یہ واقعہ یہ جو سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں اس سے ہٹ کرے اس واقعے کا تعلق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے میں سلو کرانے گئے تو آپ نے صحابہ سے حضرت بلال سے فرمایا اذان دے دینا اور اگر میں نہ پہنچوں تو تکبیر۔ یعنی اقامت کہہ کر صدیق اکبر کو نماز کے لیے تم کہہ دینا پھر یہ جماعت کھڑی ہوئی اور رسول اللہ پیچھے تشریف لائے اور آپ آخری صف میں کھڑے رہے صحابہ نے ایک دوسرے کو آپ نے تصفیق کی اور صحابہ نماز کے اندر ہٹ گئے ہر صف میں سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی طرف ہماری پیٹھ ہو رہی ہے تو نماز کے اندر وہ دائیں بائیں ہٹ گئے اور رسول اللہ آگے تشریف لاتے رہے یہاں تک کہ آپ صدیق اکبر کے پیچھے جلوہ فروز ہوئے اور صدی کے اکبر پیچھے ہٹ گئے نبی <تصفیق> اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کبھی امام کو تمہیں متوجہ کرنا ہو تو تصویر تم نہیں کیا کرو تم یا تو سبحان اللہ کہا کرو یا اللہ اکبر اور اس طرح تصویر کرنا یہ عورت کے لیے ہے مردوں کو چاہیے کہ وہ امام کو متوجہ کریں تو وہ اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن نو ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا حج فرض ہوا تو آپ نے ایک کافلا حج کے لیے بھیجا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا نو ہجری میں حج فرض ہوا اور حضرت کے اکبر امیر حج تھے اور پھر دس ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال ظاہری پر صحابہ کو اتنا دکھ لگا کہ صحابہ کے ہوش ختم ہو گئے اس موقع پر صدیقی اکبر نے ہی صحابہ کو دلاسا دیا اور ایک ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام علی مریدوان کہ کی یہ کیفیتیں جو تھیں اس کے اندر ان کو دھارس ملی آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کو تجارت سے روک دیا گیا تو آپ نے فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ ہم نیت المال سے آپ کو وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو آپ نے اپنا کیا وظیفہ مقرر کیا عام مزدور کے برابر تنخواہ سال بھر میں دو جوڑے سردی کے دو جوڑے گرمی کے مگر یہ بھی شرط تھی کہ جب نیا جوڑا ملے گا تو پرانا جوڑا بیت المال میں جمع کرانا ہوگا جب آپ کا وشال ہونے لگا تو آپ نے پہلی یہ وسیع فرمائی کہ آج تک جتنی تنخواہ جتنا وظیفہ بیت المال سے میں نے لیا تھا میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال میں ادا کر دی جائے اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ جب میں خلیفہ بنا اس سے لے کر اب تک میری ملکیت میں صرف تین چیزوں کا اضافہ ہوا ہے ایک تو حفشی غلام جو مجاہدین کی تلواروں کو تیز کرتا ہے ایک چادر اور ایک پانی بھرنے والی اونٹنی جب نیا خلیفہ بن جائے تو یہ اس کی امانت اسے پہنچا دینا جب یہ چیزیں حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی گئیں تو حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا پہرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عشق رسول کو ہر موقع پر آپ نے عقل پر فوقیت دی ابو قحافہ ہافا آپ کے والد بعد میں مسلمان ہوئے لیکن جب ایک موقع پر وہ کافر تھے اور انہوں نے گستاخی کی تو آپ نے سور سے تھپڑ مارا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ مسئلہ عرض کیا تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر تو نے میری محبت میں اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا تو صدیق اکبر کے عشق نے کیا کہا عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی لوکان یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا عبدالرحمان آپ کے بیٹے غزب بدر کے موقع پر کافر تھے اور کافروں کی طرف سے آئے تھے بعد میں اسلام آپ لے آئے تو آپ نے کہا ابا جان بدر کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تو میں نے یہ خیال کیا یہ تو میرے والد ہیں میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو صدیق اکبر نے کیا عشق بھرا جواب دیا آپ نے فرمایا لو آفتاف ان کا عبد الرحمان اگر ایک لمحے کے لیے بھی غزبۂ بدر کے موقع پر مجھے تجھے قتل کرنے کا موقع ملتا تو میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا غسا کے رسول سمجھ کے قتل کر دیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے زندگی کا تو عشق و معیار بناؤ اگر عشق و معیار بناؤ گے تو ہر جگہ کامیاب رہو گے ایک طرف عقل ہے اور عقل بس اوقات غلط رہنمائی کرتی ہے اس میں فطور کی وجہ سے اور وہ کبھی کبھی کہتی ہے دنیا میں سبھی ایسے کر رہے ہیں سچ بول کر گزارا ہوتا نہیں ہے پوری مارکیٹ حرام کما رہی ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو کام کرنا ضروری ہے اگر شادی دھوم دھام سے اور اتنے گناہ کر کے نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے جہیز کا مطالبہ عقل کہہ رہی ہے کہ جہیز کا مطالبہ ہو تو بہت اچھا ہے مفت کا مال مل جائے گا ہر ہر موضوع کو آپ عقل کے ترازو میں رکھتے جائیں تو عقل میں اگر فطور ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرے گی لیکن جو عشق رسول ہے وہ کہے گا او نادان عقل تو ایک عقل کیا ہزاروں عقل قربان ہے میرے محبوب کی محبت میں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ عشق کہے گا کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے داڑی شریف رکھنا کیا مسئلہ ہے سنت پر عمل کرنا کیا مسئلہ ہے حرام سے بچنا کیا مسئلہ ہے اگر یہ گردن عشک رسول کی وجہ سے کٹ جائے تو واقعی یہ موت نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ تو زندگی ہے اصل زندگی یہ ہے عشق فیصلہ کرتی جائے گی اور پھر عشق جب آ جائے تو عقل کی سمت بھی درست ہو جاتی ہے اور پھر عقل وہ سوچتی ہے کہ جو عقل کو سوچنا چاہیے بسا اوقات ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے یعنی ہم صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں سے دور نہیں ہے بلکہ عقل کے تقاضوں سے بھی دور ہیں بے وقوفی جیسے کام کرتے ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے آج ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ جی میرا لال ایک مہنگے اور ایک ماڈرن کالج کے اندر تعلیم حاصل کرے میرا لال پڑھ لکھ کر خوب نوٹیں کمائے کوئی ایسا کالج ہو چاہے کوئی ایجوکیشن ہو چاہے وہاں پڑھانے والے عیسائی ہوں چاہے وہاں جا کر وہ بے نمازی بن جائے مجھے اس سے کیا غرض مجھے تو ایسا پڑھانا ہے اسے کہ وہ تگری لے کر آئے تو پھر ہم عیش کریں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سوچ عشق کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے عقل یہ تقاضا کرتی ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عشق تقاضا کرتا ہے عشق تو تقاضا کرتا ہی ہے عشق, ہی ہے عشق کے رسول کہ ہمارا لال نور حمزہ اسلامک کالج میں پڑھنا چاہیے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے وہ کیسے مجھے بتائیے کہ اگر ہمارا لال اگر دین سے دور ہو گیا اور اگر ہمارا لال اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو وہ ماں باپ کی فرما برداری کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری نہ کرے وہ ماں باپ سے کیا وفاداری کرے گا ہم کہیں کہ ہم اپنے بچے کو فلاں کالج میں پڑھا دے بچہ ہاتھ سے نکل جائے اور وہ ماں باپ کے کام کے قابل ہی نہ ہو تو وہ بڑھاپے میں کیا ان کی خدمت کرے گا وہ تو کہے گا ممی ممڈی آپ میرے معاملات میں دخل نہ دیں اور یہ جو میں آپ پہ خرچہ کرتا ہوں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے مجھے تو اپنا مال فلاں جگہ انویسٹ کرنا ہے وہ تو پھر خودغرضی کا جب شکار ہو جائے گا اور پھر ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ایک ایسے ماحول میں پڑے کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم تو دی ہی جاتی ہے مگر اسے قرآن و حدیث کا عالم بنایا جاتا ہے اس کے دل میں عشق کے رسول بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے دل میں خوف خدا بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے دل میں خوف خدا آ جائے جس بچے کے دل میں عشق کے رسول آ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اسے یہ جملہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ بیٹا خیال کرنا ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اس کے لیے جملہ کافی ہے لیکن اگر ہمارا بچہ ماڈرن ماحول میں جا کر دین سے دور ہو گیا اور پھر ہم جب یہ بات کہیں گے نا کہ تو ہمیں گالیاں دیتا ہے بدتمیزی کرتا ہے آگ دکھاتا ہے دیکھ قرآن میں یوں ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کو فراموش کر دے وہ ماں باپ کے احسانات کو کیا تسلیم کرے گا تو بس آخر میں یہ عرض ہے کہ نور حمزہ اسلامک کالج کے جو طلبا ہیں وہ واقعی بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو یہ وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کالج میں داخل ہو آج ایک والد ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آئے نور حمزہ میں اور مجھے کہنے لگے کہ دعا کیجئے گا میرے بچے کو داخلہ مل جائے ایک بھائی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ تعالی ہم حرمین شریفین حاضر ہو رہے ہیں اور ہم حضور کی بارگاہ میں شیخین کریمین کی بارگاہ میں سید الشودہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے سید الشودا سے جس ادارے کو نسبت ہے اس ادارے میں ہمارے بچے کا داخلہ ہو جائے تاکہ ہم سید الشودا کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں یا سیدا آپ اسے اپنا خادم بنا لیجیے اور اسے خدمت میں قبول فرمائیں اللہ تبارک کا وطالہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول کے صدقے میں ہمیں بھی عشق و محبت عطا فرمائے اور جب عشق و محبت ہمیں کامل مل جائے گا تو عقل کی سمت بھی درست ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالی تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اور ان اللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہوں